وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ مِنْ آيَاتِهَا مَورِزُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِمْتَتُّمْ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا کیا یہ کافر لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ زمین و آسمان بند تھے ہم نے ان کو کھولا اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی کیا یہ سمجھتے نہیں ایمان نہیں لاتے وجہ النافل عرض رواص یا ان تمی زب اور ہم نے زمین کے اوپر بڑے بڑے پہاڑوں کو رکھا تاکہ وہ لوگوں کو لے کے ہلنے نہ لگے اور ہم نے اس زمین کے اندر راستے بنائے تاکہ لوگ رہبری حاصل کریں وجاف محفوظ ہاں اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا اور لوگ ہماری نشانیوں سے اراز کرتے ہیں وہی خلا کل و نہارمس ومر و اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو سورج کو اور چاند کو فی فلکی کی ہر کوئی اپنے افق میں چلتا رہتا ہے وہ ما جا اللہ قبل کل ہم نے آپ سے پہلے کسی پیغمبر یا کسی انسان کو ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا کیا آپ مر جائیں گے اور یہ ہمیشہ رہیں گے کل نفسن ذاق الموت ہر جی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہم تم کو آزمائیں گے مصیبت سے اور خیر سے آزمائش کے طور پر اور ہماری طرف ہی تم سب کو لوٹایا جائے گا گزشتہ چھٹیوں سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اللہ ودہ لا شریک ذات ایک ہے اس کا کوئی ذات اور صفات میں شریک نہیں ہے اور اگر زمین و آسمان میں کئی علا ہوتے تو تنازعہ ہوتا جب تنازعہ نہیں ہوا باہم آپس میں معبودوں کا تو اس کا مطلب کئی معبود ہے ہی نہیں ایک ہی وہ معبود ہے آخر میں توحید باری تعالیٰ کی بات اس انداز میں ہوئی کہ کوئی بھی اگر یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ میں معبود ہوں بالفرض کے ساتھ بات ہوئی تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو بھی میں ڈالیں گے کوئی پیغمبر بھی یہ نہیں کہتا کہ تم اللہ کے کہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو کہے کہ اللہ کے علاوہ میں میری عبادت کرو بلکہ سب کہتے ہیں کون ربانی جین کون رب اللہ والے بنو یعنی اللہ والے بنو اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ والے بنو گے یہ گزشتہ سبق کی بات تھی توحید باری تعلیٰ کے متعلق آپ کے سبق میں بھی توحید ہوئی کو سمجھانا مقصود ہے لیکن ظاہری طور پر مشاہدے والی قدرتوں کو ذکر کیا ہے یعنی اس کو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک عقلی شکل میں اللہ تعالیٰ نے توحید باری تعلق کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اس میں زمین و آسمان کی بات کو قرآن مجید نے بارہا ذکر کیا ہے دیکھو یہ اتنا بڑا سسٹم ہے اتنی بڑی کائنات ہے اس سے تم اپنے اللہ کو سمجھ سکتے ہو اس لیے کہ زمین و آسمان یہ ندی نالے زمین پہاڑ ان تک رسائی ہر کسی کی ہو سکتی ہے کوئی پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو زمین و آسمان کو تو دیکھتا ہے مشہور فقی مسئلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ فلانی ایک باندھی ہے اس کے اسلام میں اور غیر اسلام میں فیصلہ ہم نہیں کر سکتے تو آپ نے فرمایا کہ اس سے اشارہ کر کے پوچھو کہ اللہ کہاں ہے اگر وہ اشارے کے جواب میں اوپر انگلی کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے اور معاہدہ ہے چنانچہ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے یہی بتایا کہ اوپر ہے تو مطلب یہ یعنی گنگا گنگا وہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ جس کے کانوں کے اندر آواز نہیں جاتی تب وہ گنگا ہوتا ہے یعنی زہری کانوں سے وہ محروم ہے لیکن دل کے کانوں سے محروم نہیں ہے قرآن کہتے ہیں نا ولا کن تامل کلو بلتی فصدور ولا کن تامل کلو بلتی الصدور یہ مشرقین مکہ دل کے کانوں سے نابینے تھے دیکھو زہری کانوں سے وہ خاتون نابینا ہے مطلب قسم کی نہیں سن رہی گنگی ہے لیکن دل کے کان اس کے بیدار تھے جب اس سے اشارے والے لوگوں نے اشارے سے پوچھا کہ اللہ کا اس نے اوپر انگلی کر کے کہی کہ اللہ زہر ہے کہ اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے عرش ہے اپنی صفات کے لحاظ سے تمام جگہ میں حاضر ناظر اور موجود ہے اور یہ جمہور علیہ سنت والجماعت کا عقیدہ ہے تو آج کے سبق میں بھی اضمین و آسمان کی بات اس لیے کی ہے کہ لوگ اللہ کو سمجھے اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے اللہ کی ذات میں غور کرنے سے اللہ سمجھ میں نہیں آتا اللہ تعالیٰ کی کائنات میں اللہ کی قدرت میں اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے سے اللہ سمجھ میں آتا ہے اور جس کو سورج صاحب کے آخری رقوم ہے النفی خلقسماوات وختہ اللہ جیز کرم وقع جنوب في نفیخل قسمات ورز رب ناما خلقتا اللہ والے لوگ یہ تخلیق میں غور و فکر کر کے رب کو پہنچ جاتے ہیں رب کو پہچان کوئی علم بھی دنیاوی ہو مشکل ہے دنیاوی کوئی ہنر ہو ڈلیوری سیکھنی ہے ترکاری پکانا سیکھنا ہے کچھ کرنا ہے نا مشکل ہے رب کو پہچاننا مشکل نہیں ہے زمین و آسمان تو ہر کسی کو لگ آتے ہیں تو اس کا کوئی بنانے والا ہے بس یہی رب کا پتہ ہے تر آلہ انہوں ہر چیز اس کی کا پتہ دیتی ہے کوئی پتہ پوچھے تو رہ تو ہر چیز ہے کہیں دوباری تو کا پتہ دے رہی ہے لیکن کوئی پوچھتا جو نہیں ہے. تو غافل ہے نا قرآن آج بھی کہہ رہا ہے ان کی کی یعنی یہ کافر سوچتے نہیں زمین و آسمان بند تھے ہم نے ان کو کھولا بعض مفسرین نے رت کی تفسیر یہ کی ہے کہ اللہ پاک نے جب مخلوق کو مکلف مخلوق کو پیدا نہیں کیا تھا تو زمین و آسمان کو پہلے پیدا کیا ہے اور یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے تھے جب اللہ نے جن انس کو پیدا کرنا چاہا تو ان کو جدا کیا جدا آسمان اوپر ہو گیا زمین جز نیچے جز ہو گئی کیونکہ داخل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رت کا معنی ہے آسمان کا بارش نہ برسانا اور زمین کا نباتات کو نہ اگانا یہ نہیں کہ یہ دونوں اکٹھے تھے ان کو جدا کیا آسمان اپنی جگہ پہ پہلے ہی تھا زمین اپنی جگہ پہ پہلے ہی بچھائی گئی تھی دونوں جڑے ہوئے نہیں تھے رت کا معنی یہ ہے کہ آسمان کا کام ہے کہ روشنی دینا دن کو رات کو اس کے اوپر افق پر جو بھی بات آ رہی سورج چاند ستارے چلتے ہیں یا اس کا کام ہے بارش برسانا وہ ان کاموں کے لحاظ سے اس کو روکا ہوا تھا رتکن کا معنی یہ ہے وہ بند تھی بارش اور زمین جو ہے اس کا کام ہے نیچے سے چشمے جاری کرنا نباتات غلات میں وجہ پھل وغیرہ اگانا تو یہ زمین بھی ان کاموں کو نہیں انجام دے رہی تھی بند تھی جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس دنیا میں بھیجا جن کو بھیجا وغیرہ اب انسانیت کی ضرورت ہے پانی بھی, بھی پھل بھی سبزی بھی یہ چیزیں تو پھر اللہ نے کھولا سیاروں کو کہا روشنی دو اور زمین کو کہہ دیا چشمے بھی ہو گئے او بندے اور نباتات وغیرہ ہوگا وجہ اللہ میرما کو لشین ہے ارے عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے کسی نے سوال کیا تھا رتقن سے کہ کم کا معنی کیا ہے تو انہوں نے یہی معنی بتایا کہ آسمان پانی نہیں برسا رہا تھا زمین نباتات نہیں اگا رہی تھی بند تھی اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا پہلے ضرور گئی تھی پانی برسانے کی اور غلّات اگانے کی کہ کوئی ان کو استعمال کرنے والا نہیں تھا جو چیز جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ اتنی زیادہ وہ پیدا کرتا ہے جس چیز کو کم استعمال کیا جاتے ہیں قدرتی طور پر وہ کم ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ صاحب کرام سے ہیں جن کی سب سے زیادہ احادیث کی روایتیں ہیں کہتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دی اور عرض کیا کہ حضور آپ کو جب دیکھتا ہوں دل باغ باغ ہو جاتا ہے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کی تخلیق کا تعلق کس سے ہے دیکھیں سوال کا انداز کسی بڑے سے مانگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ اپنی اتباع کا اظہار تو کریں نا جیسے سورہ فاتحہ میں مانگا تو آگے جا رہا ہے سراۃۃ المستین سراۃ الذین تو آلیہ اہلا راستہ ان کا دکھا جن پر آپ راضی ہیں اور ان کے راستے سے بچا جن سے آپ ناراض ہیں مانگا تو آگے جا رہا ہے لیکن پہلے اللہ کی تعریف کی ہے یہی بات صاحب کرام رضی اللہ کل کی تھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور یہ کہتے کہ فدا کا ابھی ان بھی یا رسول اللہ اللہ کے رسول میرے پر قربان ہو ہم آپ کو دیکھ کر اپنی تھکاوٹ دور محسوس کرتے ہیں دور ہو جاتی ہے خوشی ہوتی ہے اب وہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے ارض کیا حضور آپ کو دیکھتے ہیں آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں دل باغ باغ ہو جاتا ہے ایک سوال کے لیے حاضر ہو ایک سوال کے لیے حاضر ہو ہوں کہ تخلیق کے کائنات میں کی ہے کہ ہر چیز کی تخلیق کا نین مرکز نقطہ کون سا ہے تو آپ نے فرمایا ہر <حَي> چیز کی حیات کا تعلق پانی کے ساتھ ہے، نباتات ہے یا جو چیز بھی ہے حا کے عالم السلام میں تو ایک نقل کی ہوئی بات لکھی ہوئی بات نقل کر رہا ہوں بعض اولیاء اللہ صوفیاء نے یہ لکھا ہے کہ ظاہری جما بات جن کا بظاہر پانی کے ساتھ تعلق نظر نہیں آتا ان کی حیات کا تعلق بھی پانی کے ساتھ ہے مقصد پتھر ہے جو جس کو قرآن نے پہلے بارے میں کہا وہ ان منل تجارت ہے لما یہ تفجر و منہ ال انہار وہ ان منہا لما یہ خشیت خشیت کسی خشیت, خشیت کو ملبوز رکھ کے خشیت وہ محسوس کرتا ہے جو اس کو محترم اور معذم سمجھتا ہے خوف اس سے ہوتا ہے جو درندہ ہوتا ہے درندوں سے جو ڈر لگتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں اللہ کی عظمت کو ملحوظ رکھ کے جو ڈرتا ہے اس کو خوش کہتے ہیں دیکھو یہاں پتھر کی بات قرآن نے کی ہم سے تو پتھر بھی جیت گئے دوستوں تجارت دو لما تو انہار پتر ذکر کرتے ہیں سینہ پھٹ جاتا ہے تو چشمہ جاری ہو جاتا ہے دیکھو نا انسان بھی ذکر کرتا ہے نا جب صحیح اللہ کو ملحوظ رکھ کے حاضر ناظر رکھ کے خوش و خوشو خضوع کے ساتھ جب یکسوئی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا چشمہ بھی جاری ہوتا ہے آنکھوں کو تو کہتے ہی چشمہ ہے چشمہ بنوانے کا چشمہ چشمہ سے اللہ کی خت میں گر گئے یہ چشمہ جاری ہو گیا تو کام بن گیا اور اگر یہ چشمہ دنیا میں جاری نہیں ہوا تو کوئی فائدہ نہیں ہے دو کپڑے اللہ کو بہت محبوب ہیں ایک اللہ کے خوف سے توبہ کے وقت نکلنے والا آنکھوں سے آنسو کا کپڑا اللہ کو پسند ہے جو انگارا جہنم کا تو بات کر رہا ہوں باہر حضرات نے یہ لکھا ہے کہ ہر چیز کا تعلق پانی سے ہے. کے پتھر کا تعلق بھی پانی کے ساتھ ہے اور وہ قرآن کی عید پہلے پار کی میں نے پیش کی ہے کہ یوں یہ پتھر ذکر کرتے ہیں یوں ذکر کرتے ہیں اور ذکر کرتے کرتے منزلیں آگے ہیں نا یہ وہ نعمت ہے اللہ کی قرب کی ذکر اذکار کی برکت سے درود شریف کی برکت سے جو انسان کو نیکی کا مقام ملتا ہے یہ وہ مقام ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے اس لیے کہ جس کو آپ چاہ رہے ہیں وہ خود لاماد ہے وہ ذات جس کو آپ راضی کر رہے ہیں وہ لاماد ہے اس کے ذکر سے جو آپ کو قرب ملنا چاہتا ہے وہ قرب بھی لا محدود ہے لا وہ پتھر ذکر کرتے, کرتے کرتے کرتے کرتے وہ منزلیں طے کر رہا ہے آخر وہ چونکہ کمزور ہے اور ذکر جس کا ہے وہ بہت قوی اور اونچا ہے تو خشیت اللہ اللہ کی خشیت سے پھر جاتا ہے. گر جاتا ہے اپنی لوگ نہیں مانتے کیا کہ تخلیق کے کائنات میں میں مرکزی کردار کس کا ہے تو اپ نے فرمایا پانی کا تو پھر آگے عرض کرنے لگے کہ حضور مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ جو جس پر میں عمل کرتا رہوں تو بڑی اسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں اپ نے فرمایا افش السلام پہلی تو بات یہ ہے کہ السلام علیکم کو خوب پھیلاؤ پھر فرمایا نماز قائم کرو زکوۃ ادا کرو صلہ رحمی کرو اور تدخل, تدخل جنت سلام سلارمی کرو سلام پھیلاؤ نماز کے ایک قائم کرو زکات ادا کرو اور پھر آرام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ ہاں سلا شکت نیام اور وہ نماز بھی خیال سے قائم کرو کہ جب لوگ سو رہے ہوں اور آپ کھڑے ہوئے ہوں قیام میں ہوں مراد حجت کی نماز ہے پھر اس کے بعد آپ داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ اللہ سمجھ نصیب فرمائے باقی بات کر